وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففذية من صيام أو صدقة أو نسك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 واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس باستغفروا الله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 ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إسم عليه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 اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ وہ کوئی فروش بات کرے نہ کوئی گناہ نہ کوئی جھگڑا اور تم جو کوئی نیک کام کرو گے اللہ اسے جان لے گا اور زادہ راہ ساتھ لے جایا کرو کیونکہ بہترین زیاد راہ تکوا ہے اور اے عقل والوں میری نافرمانی سے ڈرتے رہو تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو تو مشعر حرام کے پاس جو مدرفہ میں واقع ہے اللہ کا ذکر کرو اور اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے جبکہ اس سے پہلے تم بالکل نا تھے اس کے علاوہ تم اسی جگہ سے روانہ ہو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 اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا اور انہیں میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی اور ہمیں دو کے عذاب سے بچا لے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے اعمال کی کمائی کا حصہ ثواب کی صورت میں ملے گا اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے اور اللہ کو گنتی کے دنوں میں یاد کرتے رہو پھر جو شخص دو ہی دن میں جلدی چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور جو شخص ایک دن بعد میں جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں یہ اس کے لیے ہے جو تقوا اختیار کرے اور تم سب تکوا اختیار کرو اور یقین رکھو کہ تم سب کو اس کی طرف لے جا کر جمع کیا جائے گا یہ آیات ہیں جن میں حج کے کچھ احکام بیان ہوئے ہیں اور جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے شروع میں ذکر حج کا آیا تھا بیچ میں جہاد کا حکم اور جہاد سے متعلق کچھ ہدایتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمائی تھیں کہ اس وقت مسلمانوں کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر حج کے لئے نکلیں تو راستے میں کہیں دشمن ہمارے مقابلے پر نہ آ جائے تو اس لیے اس کی مناسبت سے جہاد کے کچھ احکام آ تھے اب ذرا تفصیل کے ساتھ حج کے احکام بیان فرمائے جا رہے ہیں تو پہلے فرمائے وہ اطم الحجملہ یعنی حج اور عمرہ اللہ کے لئے پورا پورا ادا کرو مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو جب تک حج یا عمرے کے اعمال پورے نہ ہو جائیں احرام کھولنا جائز نہیں ہوتا پورا کرنا ضروری ہے البتہ کسی کو ایسی مجبوری پیش آ سکتی ہے کہ احرام باندھنے کے بعد مکہ مکرمہ تک پہنچنا ممکن ہی نہ رہے جیسا کہ خود نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت پیش آئی تھی کہ آپ اور آپ کے صحابہ عمرے کا احرام باندھ کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے لیکن جب ہدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مرشقی نے مکہ نے آگے بڑھنے سے روک دیا اور جنگ پر آمادہ ہو گئے اسی موقع پر یہ اگلی آیتیں نازل ہوئی ہیں اور ان میں ایسی صورتحال کا یہ حل بتایا گیا ہے کہ ایسی صورت میں قربانی کر کے احرام کھولا جا سکتا ہے چنانچہ فرمایا فعین صرف تم یعنی اگر تمہیں روک دیا جائے یعنی کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ جس کی بنا پر تم مکہ مکرمہ جانے سے رک جاؤ اور تمہارے لیے وہاں تک پہنچنا ممکن نہ رہے تو فرمایا کہ فمس سارا من الحدی یعنی تو جو قربانی میسر ہو وہ اللہ کے سامنے پیش کر دو اور ساتھ میں یہ حکم بھی دے دیا کہ ولا تحلق رتہ یب لغل ہدی و محلہ اور تم اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے سر منڈانا یہ درقیقت چنایا ہے احرام ختم کرنے سے جب آدمی احرام کی حالت شروع کرتا ہے احرام شروع ہوتا ہے تو اس کے اوپر بہت سی پابندیاں آئے ہوتی ہیں ان پابندیوں میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کے کسی حصے کے بال نہیں توڑ سکتا ناخن نہیں کاٹ سکتا اسی طریقے سے خوشبو استعمال نہیں کر سکتا سلا ہوا کپڑا استعمال نہیں کر سکتا ایسے جوتے استعمال نہیں کر سکتا کہ جس میں اس کے بیچ کی ہڈی ظاہر نہ ہو تو اس طرح کی بہت سی پابندیاں احرام کی حالت میں عائد ہوتی ہیں اور جب احرام کھلتا ہے تو عام طریقے سے تو اس وقت کھلتا ہے جب آدمی نے اگر عمرے کی نیت کی ہے تو عمرے کے افعال اس نے پورے کر لیے ہوں تو پھر احرام کھلتے ہیں اور اگر حج کر رہا ہے تو حج کے اندر یوم النار میں یعنی دس برہجہ کو جب رمی کر کے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر قربانی بھی کر چکے ہوتے ہیں تو اس وقت میں پھر احرام کھلتا ہے تو احرام کھولنے کے لیے عام طور سے جو سننا طریقہ ہے وہ یہ کہ سروں کو منڈایا جاتا ہے یا سروں کے بال کم کیے جاتے ہیں تو باردانہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں آگے بڑھنے سے روک دیا گیا ہے تمہارے لیے مکہ مکرمہ پہنچنا ممکن نہیں ہے تو اب تم عمرہ کر کے تو حلال نہیں ہو سکتے اور نہ حج کر کے حلال ہو سکتے ہو لہذا اس صورت میں ایک قربانی کر دو اور قربانی کر کے تم حلال ہو سکتے ہو سر کو منڈا سکتے ہو لیکن سر کو منڈانے کے لیے یہ قید لگا دی کہ اس وقت تک نہ مڈاؤ جب تک کہ وہ قربانی کا جانور اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے اور اپنی جگہ سے برادری ہے کہ حدود حرم میں جب تک نہ چلا جائے تو بسر کوئی شخص جب میکاط سے آرام باندھ کر چلا اور راستے میں اس کو رکاوٹ پیش آ گئی جس کی وجہ سے وہ آگے نہ بڑھ سکا تو پھر اس کے ذمہ ہے کہ کوئی جانور یہاں سے بھیج دے یا حدود حرم میں رہنے والے کسی شخص کو معمور کر دے کہ وہ اس کی طرف سے قربانی ادا کرے اور جب وہ قربانی وہاں پر قربان ہو جائے گی جی تو پھر اس کے لئے جائز ہے کہ وہ منڈا دے اور منڈا کر پھر اپنا احرام کھول دے اب یہاں بیچ میں منڈانے سے متعلق ایک اور حکم کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور وہ صرف اس صورت کے ساتھ خاص نہیں ہے جبکہ کوئی رکاوٹ پیش آئی ہو اور آدمی منڈا رہا ہو بلکہ یہ عام احرام کی حالت میں فرض کیجیے کہ باقاعدہ آدمی کو حج کرنے کے لئے نکلا ہے اور باقاعدہ اس نے آرام باندھا ہے یا عمری کے لئے نکلا ہے اور اس نے آرام باندھا ہے لیکن کوئی بیمار ایسا ہو گیا جس کے نتیجے میں اس کو سر منڈانا ضروری ہو گیا مثلاً ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت کا ببن اجرا رضی اللہ تعالی عنہ کہ سروں میں بہت اچانک جوئیں بہت زیادہ ہو گئی تھیں اور حرام کی حالت میں تھے اگر ہم کی حالت میں سر اٹھانا جائز نہیں ہوتا تو خود نبی کریم سرورج عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو پوچھا کہ یہ تمہارے جوئیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں یہ تمہیں کیا تکلیف پہنچا رہی ہوں گی تو انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس حکم پر عمل کرو جو قرآن کریم میں یہاں آیا ہے کہ فبن کان ابن مریض تم میں سے اگر کوئی شخص بیمار ہو اوبی عزم مل راسی یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور تکلیف سے اشارہ اس کیفیت کی طرف بھی ہے جو حضرت کاب بن اجرا کو پیش آئی تھی یعنی ان کے سروں میں جے بہت زیادہ ہو گئی تھی تو فرمائے فقید یتم بن سےمن اول صداقتن اولسخ یعنی پھر وہ شخص کیا کرے کہ فدیہ دے فدیہ کیا یا تو روزے رکھے یا صدقہ کرے یا قربانی پیش کرے ان تین فوں کے میں سے کوئی ایک فضیہ اختیار کر کے وہ اپنا سر منڈا سکتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ حدیث میں اس کی تفصیل بیان کی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزے اگر رکھنے ہیں تو تین روزے رکھیں یا چھ مسکینوں کو صدقت الفطر کے برابر صدقہ کیا جائے یا اس بکری قربان کی جائے تینوں میں سے کوئی ایک طریقہ اختیار کیا جاتا بکری قربان کریں یا چھ مسکینوں کو صدقت الفطر کے برابر صدقہ کریں یا تین روزے رکھیں تو اس صورت میں وہ سر اڈا سکتے ہیں اور پھر آرام کی حالت دوسرے معاملات میں جاری رہ سکتی ہے پھر آگے فرمایا فیضہ امن تم اب آگے بیان ہے اس صورت کا جب کہ آدمی امن کی حالت میں ہے کوئی اس کو مکہ مکرمہ جانے میں رکاوٹ نہیں ہے کوئی اس کو روک نہیں رہا تو اس میں عام طور سے مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہوتی, ہوتی ہے کہ حج کرنے کے دو تین طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی شروع ہی سے صرف حج کا احرام باندھ کر جائے اس کو افراد کہتے ہیں وہ تو صرف حج کا احرام ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب سے احرام باندھا ہے وہ احرام جاری رہے گا یہاں تک کہ جب حج کے تمام معاملات پورے ہو گئے اور جبر اقبا کی رمی کر لی اور تو اس کے بعد پھر وہ آدمی ہلال ہو سکتا ہے احرام وسعت کھلے گا جبکہ جبر اقبا کی رمی ہو گئی ہو اور دوسرے دو طریقے یہ ہیں کہ آدمی جو سفر کرتا ہے ایک ہی سفر میں اور ایک ہی ایسی روانگی میں اس نے نیت کی ہے دو چیزوں کی کہ وہ عمرہ بھی کرے گا اور حج بھی کرے گا تو اگر عمرہ کر کے یہ نیت ہو کہ میں عمرہ کرنے کے بعد میں احرام کھول دوں گا اور پھر مکہ مکرہ میں رہوں گا اور پھر جب حج کا وقت آئے گا تو میں دوبارہ احرام باندھ کر حج کے لیے روانہ ہوں گا تو گویا حج اور عمرے دونوں کے الگ, الگ الگ احرام ہوں گے تو اس کو تمتو کہتے ہیں اصطلاح میں اور اگر نیت یہ ہو کہ میں ابھی سے جو احرام باندھ رہا ہوں وہ عمرے اور حج دونوں کا احرام ہے اور عمرہ کرنے کے بعد میں احرام کھولوں گا نہیں بلکہ احرام کی حالت ہی میں رہوں گا یہاں تک کہ پھر میں جب حج کر لوں تو پھر اکٹھا وہاں جا کر احرام کھولوں گا اس کو کران کہتے ہیں اور اللہ تبارک نے ان دونوں طریقوں کا ذکر آگے فرمایا ہے کہ فمن تمتا بل عمر حج یعنی جو شخص حج کے ساتھ عمرے کا فائدہ بھی اٹھائے یہاں تمتوں کے لوگوں بھی مانا مراد ہیں یعنی فائدہ اٹھانا یعنی جو شخص یہ فائدہ اٹھائے کہ وہ صرف ایک ہی سفر میں وہ عمرہ بھی کرے اور حج بھی کرے تو ایسے شخص کے لیے فرمایا کہ فمس کئی سرمے حج تو جو قربانی اس کو بہت اثر ہو وہ پیش کرے یعنی اس کا مطلب یہ نکلا کہ افراد کا اگر احرام باندھا ہے یعنی صرف حج کا اس صورت میں تو قربانی واجب نہیں ہے وہ بغیر قربانی کے بھی حلال ہو سکتا ہے لیکن اگر احرام تمتو کا یا کران کا باندھا ہے اور ایک ہی سفر میں پہلے عمرہ کرنا ہے اور پھر حج ادا کرنا ہے تو اس صورت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہیں قربانی کرنی ہوگی اب سوال پیدا ہوا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس قربانی کی اختلاح نہیں ہوتی وہ ان... انہوں نے کیا تو ہے کران یا تمتو حج اور عمرہ دونوں ادا کیے ہیں لیکن ان کے پاس اتنی سطاعت نہیں ہے کہ وہ کوئی جانور قربان کریں تو اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اگلے جملے میں ارشاد فرمایا کہ فمل یعنی جو شخص کے جس شخص کے پاس طاقت نہ ہو اس بات کی کہ وہ قربانی کرے فیام سلاثت ایامن فی الحج تو اس کا طریقہ یہ بتایا کہ وہ حج کے دنوں میں تین روزے رکھے یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوشش قربانی کی اس نہیں رکھتا تو حج کے دنوں میں اس سے مراد یہ ہے کہ تین روزے اس طرح رکھے کہ زیادہ سے زیادہ نو الحجہ تک تین روزے پورے ہو جائیں اور سواتن سبعت اذا رجعتم اور سات روزے واپس آنے کے بعد یعنی گھر واپس آنے کے بعد سات روزے رکھے تل کا کاملہ اس طرح یہ کل دس روپے ہوں گے لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا ظالی کلیملم حاضر المسل الحرام یعنی یہ جو ہم نے حکم دیا ہے کہ ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں, کا بھی دونوں کو بھی ادا کیا جا سکتا ہے ایک ہی سفر میں حج اور عمرے دونوں کا احرام بھی باندھا جا سکتا ہے ایک دوسرے الفاظ میں تمتو اور کران جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا اس کی جو اجازت دی گئی ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں برادیے کہ وہ حدود حرام میں مقیم نہ ہوں مسجد حرام کے آس پاس مقیم نہ ہوں بلکہ حدود میقات کے اندر بھی نہ رہتے ہوں مطلب یہ ہے کہ تمکو اور کران صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کو اس طرح میں آفاقی کہا جاتا ہے یعنی میقاتیں جو مقرر ہیں ان سے باہر رہنے والے جیسے ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو اگر ہم حج کریں یا عبرہ کریں تو اس میں تبتو قران کر سکتے ہیں لیکن جو لوگ مکہ مکرمہ ہی میں رہنے والے ہیں یا مکہ مکرمہ کے پاس مثال کے طور پر جو قریبی بستیاں ہیں ان کے اندر رہتے ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تبکو یا قرآن کریں ان کے لیے وہ پہلا طریقہ ہی مقرر ہے یعنی یہ کہ وہ صرف افراد کر سکتے ہیں یہ مانا ہے کہ غالی کلیم یقین اہلو ہابر المسر الحرام یہ ان لوگوں کے لئے جن کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں یعنی اس کے باشندے نہ ہوں پھر آگے فرمائے وطخ اللہ یہ اللہ تعالی کا ایک معمول ہے پرانے کریم میں کہ جب کوئی حکم عطا فرماتے ہیں یا کوئی قانون جاری فرماتے ہیں تو ساتھ ہی یہ جملہ اکثر و بیشتر حساب فرماتے ہیں کہ وطخ اللہ اللہ سے ڈرتے رہو تقوی اختیار کرو ان اللہ شدیب القاب اور خوب جان لو کہ اللہ تعالی کا عذاب بڑا سخت ہے یہ جملے اس لیے اشار فرمائے جاتے ہیں کہ حکم تو جاری کر دیا گیا ہے لیکن اس حکم پر عمل اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا آدمی کو اس وقت تک اس کی توفیق نہیں ہوتی جب تک اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی کا اس کے سامنے جواب دہی کا اور یوم آخرت کا احتجاجار نہ ہو دھیان نہ ہو اگر اللہ تعالی بچائے یہ دھیان ختم ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے بڑے سے بڑے حکم کو بھی انسان چھوڑ دیتا ہے اور اس کی ہفتلفی کرتا ہے پھر فرمایا الحج و اشرم معلومات کہ حج کے چند متعین مہینے ہیں اور حدیث میں اس کی تفسیر آئی ہے کہ ایسے شوال شلقاد اور ذوالحجہ ویسے حج کے افعال تو انجام دیے جاتے ہیں دلحجہ کے مہینے میں اور حج کے جو خاص اعمال ہیں وہ شروع ہوتے ہیں سات تاریخ سے ساتویں دل جیسے کہ اس میں امام خطبہ دیتا ہے حج کا اور پھر آٹھویں تاریخ کو لوگ منا روانہ ہوتے ہیں اور نوی تاریخ کو عرفات میں وقوف کرتے ہیں پھر رات کو مزدلفہ واپس آتے ہیں اور دسویں تاریخ میں پھر رمی ہوتی ہے جمعرات کی اور پھر وہ رمی تین دن جاری رہتی ہے اور تین دن کی رمی کے بعد پھر حج کے افعال ختم ہوتے ہیں تو اصل اگر دیکھا جائے جو حج کے افعال ہیں وہ سات جلجہ سے لے کر بارہ یا تیرہ جولجا تک جاری رہتے ہیں لیکن یہ جو کہا گیا کہ حج کے متعین مہینے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ حج کی نیت سے یا حج اور عمرے کی نیت سے آدمی ان مہینوں میں سبھی کسی مہینے میں بھی احرام باندھ سکتا ہے وال شروع ہونے کے بعد کسی بھی وقت احرام باندھ سکتا ہے اور آرام باندھ کر وہ حج یا عمرے کے لئے جا سکتا ہے اس نیت سے کہ میں حج کروں گا اس لیے یہ تین مختلف مہینوں کو مقرر فرمایا گیا پھر فرمایا فمن فروزافی ہن الحج تو جوشف ان مہینوں میں حج اپنے اوپر لازم کر لے لازم کرنے کے معنی یہ ہے کہ احرام باندھ لیں کیونکہ جب انسان احرام باندھ لیتا ہے تو اس نے اپنے ذمے حج کو لازم کر لیا اور ان پابندیوں کو لازم کر لیا جو احرام کی حالت میں ضروری ہوتی ہیں تو فرماتے بار تعالیٰ کے فلا رفسہ ولا فسوکا ولا جدال فلحج تو اب یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ حج کے دوران نہ کوئی فرحش بات کرے نہ کوئی گناہ نہ کوئی جھگڑا رفس کا پہلے رمض استعمال کیا فلا رفس اور رفس کے معنی پیچھے بھی لفظ گزرا ہے روزوں کے سیاق میں اور اس کے معنی ہوتے ہیں کوئی بھی ایسی بات جس کا ذکر کرتے ہوئے انسان شرمائے ایسا کوئی کلمہ بولنا یا ایسا کوئی عمل کرنا جس کا ذکر کرتے ہوئے آدمی عام طور سے شرماتا ہے وہ سب چیزیں رفس میں داخل ہیں لہذا اس میں یہ بتا دیا کہ جب احرام کی حالت شروع ہو گئی تو اگر فرض کیجئے کہ کسی کو اپنی بیوی بی کی مائیت بھی حاصل ہے اس سفر کے اندر بیوی بی ساتھ ہے تو اس بیوی بی کے ساتھ وہ اعمال کہ جو عام طور سے آدمی دوسروں کے سامنے انجام نہیں دے سکتا یا اس کا ذکر کرتے ہوئے شرماتا ہے وہ سارے اعمال اس صورت میں منع ہو جاتے ہیں یعنی صحبت کرنا بھی جائز نہیں اور صحبت کے علاوہ جو میاں بیوی بی کے درمیان پیار محبت کے بعد ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جو تنہائی پہ ہی انجام دیے جاتے ہیں دوسروں کے سامنے ان کا ذکر کرنا بھی آدمی شرم کے خلاف سمجھتا ہے وہ بھی اس حالت میں ناجائز ہے احرام کی حالت میں جب تک احرام کھل نہ جائے اس وقت تک اس قسم کا کوئی کام کرنا جائز نہیں اس کے علاوہ زبان سے کوئی ایسا کلمہ کہنا کہ جو فوحش نیت کا ہو وہ بھی اس حالت احرام میں منع ہے یہ مانا ہے فلاح اور فس فرمایا ولا فسو نہ کوئی گنا ہو گناہ تو ویسے بھی حرام ہوتا ہے یعنی اگر حالت احرام نہ ہو تب بھی گناہ کا کام جائز نہیں ہوتا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں خاص طور پر اس لیے فرمایا کہ جب حج کرنے نکلے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم عبادت انجام دینے جا رہے ہو تو اس حالت میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کا خاص اہتمام کرو ورنہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک طرف تم حج کرنے جا رہے ہو اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو تو وہ حج کیسے قبول ہوگا جس میں کہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی ہو اور پھر فرمایا والا جدال اور نہ جھگڑا ہو اس کی خاص طور پر ہدایت اس لیے فرما دی کہ حج کا سفر ایک ایسا سفر ہوتا ہے کہ جس میں بعض اوقات بہت سے ساتھی مل کر سفر کرتے ہیں اور اگر مل کر بھی نہ کر رہے ہوں تو مختلف مقامات پر اجتماع بڑا ہوتا ہے اس میں ذرا ذرا سی بات پر بعض اوقات ناگواریاں پیش جاتی ہیں اور ان کے نتیجے میں جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب حج کرنے کے لئے نکلے ہو تو پھر اپنے نفس پر قابو بھی حاصل کرو اور اگر کوئی ناگواری کسی اپنے ساتھی سے پیش آ رہی ہے تو اس ناگواری کو بھی برداشت کرنے کی پوری کوشش کرو اور جھگڑے سے لڑائی سے ہر حال میں بچو حج کے حالت میں یہ بڑی اہم ہدایت ہے کہ جب اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے تو اس میں اس بات کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے کہ میں صرف میں ہی حج نہیں کر رہا ہوں بہت سے مسلمان بھائی اور بہنیں حج میں شریک ہیں تو میرے کسی عمل سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے اب یہ تو بالکل جہالت کی بات ہے کہ آدمی حج کے اندر حج کے فریضے کو ادا کرنے کے لئے جا رہا ہے یا نفلی حج کرنے کے لئے جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک رضیم عبادت انجام دینے جا رہا ہے اور کسی دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچائے لہٰذا جیسے بعض لوگ ہزر اسبد تک پہنچنے کی کوشش میں دوسرے لوگوں کو دھکے دیتے ہیں یا کوہنیاں مارتے ہیں تو یہ بالکل حرام ناجائز کام ہے حضر اسود کا بوسہ لینا مستحب ہے زیادہ سے زیادہ اس کی فضیلت بے شک ہے لیکن کسی مسلمان کو کوئی ادنا تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے تو حضر اسود کا بوسہ لینے کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے کسی کو تکلیف پہنچانا گویا ایسا ہے جیسے کہ مستحب کو حاصل کرنے کے لئے گراہ کبیرہ کا انتخاب کرنا تو اسی طرح حج کے سبر میں جو دوسری ناگواریاں پیش آتی ہیں اس موقع پر بھی صبر کی تلقین فرمائی گئی ہے کہ حج کے دوران کسی قسم کا جھگڑا نہ کرو اور پھر وہ بات پھر یاد دلا دی کہ وہ ماسف من خیر یا عالم تم جو کوئی نیکی کا کام کرو گے اللہ اس کو جان لے گا لہذا یہ نہ سمجھنا کہ تم کوئی ایسا کام کرو گے کہ جو ناجائز ہو اور اس کے اوپر تمہیں معاغذہ نہ ہو تمہاری گرفت نہ ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے لہذا شروع سے لے کر آخر تک جتنے کام انجام دو وہ قاعدے کے مطابق انجام دو اور جن احکام کو کا تمہیں پابند کیا گیا ہے ان احکام کو پوری طرح بچا لاؤ